اب آپ اس مبارک سنسلے کا اٹھاروں کیسٹ کے کی واقعات سے معتر کرتے ہیں سبحان اللہ و تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد و اياك دن الصراط صراط ایا کن سعید سرا تل مستقم ولا وقبوب جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا سورت الفاتحہ ایک ایسی عظیم الشان سورت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ ولا علیہ و, و اصحابی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت مبارک نہ تورات میں اتری نہ انجیل میں اتری نہ زبور میں اتری تمام کتب سب کا جو تقریباً سوا چار سو کتابیں ہیں جو اللہ نے حضور کے قرآن سے پہلے اتاری یہ تو زیادہ معروف ہیں تورات انجیل زبور صحاف یہ تو معروف کتابیں ہیں ورنہ سوا چار سو کتاب ہے جو نازل ہوئی اور ان تمام کتابوں میں سے افضل ترین کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور پھر قرآن کی آزم سور میں سے شان والی سور میں سے سورت فاتحہ ہے اسی لیے اس سورت کے شان نزول کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اما اکرام کے نزدیک بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنیہ ہے یعنی ہجرت کے بعد اتری لیکن جمہور کا قول یہ ہے اور راجے قول یہ ہے کہ سورت فاتحہ مکیہ ہے سورت فاتحہ مکے میں اتری ہے اور ہجرت سے قبل اتری ہے اور ابتدائی زمانۂ بیسک میں اتری ہے یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اطراب اسم رب کلری خلق کی پانچ آیتیں اتری اور پھر سورت المدسر کی آیات اتنی اور اسی زمانے میں سورت فاتحہ پوری کی پوری سورت جو ہے نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی جمہور کا قول ہے اور یہی قول واجب اس کی تائید قرآن مقدس میں ہوتی ہے جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن اپنی تفصیل خود بیان کرتا ہے تو سورت فاتحہ کی چونکہ سات آیات ہیں اور اس کا نام بھی سب علمسانی آیا ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والا قداطمانی قرآن اللہ نے فرمایا تا کی کہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا سب المسانی تو قرآن نے جب کہا کہ ہم نے آپ اور یہ اترا مکے میں تو اس آیت کے اترنے سے پہلے اگر فاتیا اتر چکی ہو تو پھر اس آیت کا ترجمہ بنے گا اس لیے علماء نے فرمایا کہ فاتحہ فاتح ما انزل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علی و صحاب ہی و سلامت کسیرن اور اسی طرح علماء کے نے فرمایا کہ اگر آپ پورے قرآن پاک پہ غور کریں تو پورے قرآن پاک کے بارے میں یوں تو ایک دماغ میں رکھیں کہ ایک آپ نے سوال کیا چونکہ سورت فاتحہ جو ہے ایک سوال ہے دعا ہے حمد و سنا ہے اور آخر میں درخواست ہے کہ اے دن المستقیم تو جو اللہ نے سورت الفاتحہ میں ہمیں دعا سکھلائی تھی تو گویا کہ پورا قرآن اسی دعا کے جواب میں نازل ہوا القلامیم ضالق الکابن احمد تھی کہ اگر سراط مستقیم آپ نے ڈھونڈنی ہے تو پھر میں قرآن اتار رہا ہوں قرآن کو پکڑو قرآن کو اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو سیرات مستقیم پہ پہنچ جاؤ گے اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا وہ انہاذہ سراتی مستقیمہ خود تبھی اوہ ولا تَتَّبِعُ <الصُّبُل> اسی لیے قرآن نے فرمایا وہ تسم بے حب اللہ جمی انولا اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا قرآن جو ہے حبل اللہ المتین اللہ کی مضبوط رسی جو ہے وہ قرآن ہے اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی پناہ میں آگئے وہ ہدایت پا گئے اور جو قرآن سے اعراض کر گئے وہ حلاق و برباد ہو گئے اسی لیے علماء نے فرمایا کہ صورت میں اللہ نے ہمیں جو سوال سکھلایا تھا تو گویا پورا قرآن جو ہے اسی کا جواب اور اسی طرح بعض علماء کے نے فرمایا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ صورت الفاتحہ یعنی اگر قرآن پاک کے سارے صورت البکرہ سے لے کر سورت اناس تک یعنی تمام مضامین کو اگر آپ غور کریں اور تفکر اور تدکر کریں گے تو نے کہا کہ خلاصہ جو ہے وہ صورت الفاتحہ میں آ جاتا ہے کیونکہ اہم مضامین قرآن کے کیا ہے توحید اہم مضامین قرآن میں کیا ہے نبت اور رسالت اہم مضامین قرآن میں کیا ہے مسئلہ باد کتنے مضمون میں نے عرض کیا تھا قرآن کے سب سے اہم مضامین کتنے ہیں تین مضمون ہیں جن کو علماء کہتے ہیں المان ابسلاسیات کہ ان تین پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اگر ایک پر بھی ذرا ایمان میں کبھی اور کجی آ جائے تو آدمی ایمان میں بومن نہیں رہتا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے مسئلہ الوحیت مسئلہ توحید بے جمی انواعی ہی، یعنی توحید الوحیت توحید ربوبیت توحید السما و وصفات اسی طرح دوسرا مسئلہ کیا ہے نبت و رسالت جیسے توحید پر ایمان ضروری ہے اسی طرح مسئلہ نبوت و رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے اور تیسرا مسئلہ کیا ہے مسئلہ مسئلہ مواد کا کیا مانا کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے حشر ہے نشر ہے حساب ہے کتاب ہے جنت ہے جہنم ہے سزا ہے جزا ہے یہ سب مواد میں آ گیا تو تین مسئلے ہیں پورے قرآن میں پورے قرآن پاک کے مسائل مہم جو ہیں وہ تین ہیں اور باقی تو پھر اسی پر دلائیں رہیں تو اب اگر صورت فاتحہ میں ہم غور کریں اس میں وہ تینوں مسائل آ جاتے ہیں سب سے پہلے حمد و صناح ہے اللہ کی اسماء اس صفات کا اقرار ہے اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کا اعتراف ہے اسی سے خالص مدد مانگنے کا اعتراف ہے تو مسئلہ عروحیت اور بے تمام اسی کے اندر آ گیا اور پھر مالگ یوم الدین میں مسئلہ یوم جدا ہے مسئلہ ہے کا ذکر بھی فاتحہ میں آ گیا اور پھر یہ دن فراط المستقیم فراد النحمت علیہ میں ان اللہ کے انبیاء اللہ کے صدیقین اللہ کے شہداء اللہ کے صالحین کا ذکر ہے تو مسئلہ نبوت و رسالت بھی آ گیا تو گویا جو تین مسئلے قرآن میں اہم تھے ان سب کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو وہ سورت فاتحہ میں آ گیا اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن کا خلاصہ اگر دیکھنا ہو تو وہ سورت الفاتحہ میں موجود اور اسی طرح بعض علماء الحمد اللہ تعالی علیہم اج ان ذرا اور آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ اگر سارے قرآن کا خلاصہ دیکھو تو فاتحہ میں ہے اور فاتحہ کا خلاصہ دیکھو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ہم مدد پکڑتے ہیں تیرے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں تیرے نام کے ساتھ انت پکڑتے ہیں تیرے نام کے ساتھ برکت پکڑتے ہیں تیرے نام کے ساتھ تو صرف اسی کا نام ہمیں سکھلایا جا رہا ہے جس نے قرآن نازل کیا جس نے انبیاء بھیجے اور جس پر ہی ایمان مدارے ہے تو اصل مسئلہ تو اللہ کی ذات اور اس کی افتعانت اور اینت اور مدد ہے تو گویا کے پھر فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ اور اس سے بھی بعض علماء پھر کچھ اور آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو خدا کی قدرت ہے کہ بسم اللہ کا پھر خلاصہ آپ دیکھیں تو ایک نقطے میں آ گیا ہے یعنی اگر کے نقطے پہ آپ غور کر کہ ساری دنیا اگر گھومتی پھرے گی تو اسی خلق کے دروازے پہ گھومتی پھرے گی اسی مالک کے دروازے پہ گھومتی پھرے گی کہ ساری خلق محتاج ہے ساری مخلوق محتاج ہے ساری دنیا محتاج ہے اور اسی کی ایک ذات ہے جس کا نام آہد ہے جس کا نام سبد ہے جو لم یلد ہے ولم یولد یو ہے اور جس کا نام اسی آیت بسم اللہ میں موجود ہے کہ اللہ کا کوئی تسلی ہی نہیں آیا کوئی جمع ہی نہیں آئی اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو پھر اس سب کا خلاصہ اسی نقطۂ وحدانیت میں آ جاتا ہے تو اس لیے فرمایا علام نے کہ یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت ہے حضور کی اور آپ کی امت کی کہ آپ کو ایسی صورت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو صورت فاتحہ کے عظیم الشان فضائل اسی لیے ایک عدیصِ مبارک میں آتا ہے <تصفح> نے فرمایا جو مجھے سب سے بڑی عظیم صورت اور عظمت اور شان والی جو آیتیں ملی ہیں تو پہلے سورت فاتح آئے اور پھر خواتی میں سورت البقرہ یعنی سورت البقرہ جہاں ختم ہوتی ہے نا جی لدا مافلات اس میں آخر میں اور آخر میں اس کے اندر بھی کیا رب بنا لا تو آخر نہ او اختانہ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کا کام ہی مانگنا ہے فاتحہ میں بھی ہمیں سوال سکھلایا گیا اور خواتی میں سورت البکرا میں بھی ہمیں سوال سکھلایا گیا کہ بندے کا کام مانگنا ہے اور دینے والا جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اس لیے آپ نے فرمایا یہ آیات جو ہیں بڑی عظمت والی آیات ہیں اور بڑی شان والی آیات ہیں اور اسی لیے سورت الفاتحہ کے بارے میں احادیث مبارک کے اندر بڑے فضائل آئے بڑے آپ کی فضائل کے اندر بڑی احادیث اور روایات مبارک آئیں اسی لیے باز آئی کرام رحم اللہ تعالی علیہم اجمعیل تو اس بات پر بھی متفق ہو گئے کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی یعنی انہوں نے کہا کہ جب تک آدمی چاہے اکیلا ہے کسی عالمی ہے جب تک سورت فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز جو ہے نماز نہیں ہوگی چاہے وہ یعنی مطلب سمجھے چاہے کہ وہ قرآن پاک کتنا پڑھ لے یعنی باقی قرآن کی کوئی سورت پڑھ لے لیکن فاتحہ نہیں پڑی تو انہوں نے کہا کہ اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ سورت الفاتحہ جو ہے انہوں نے فرمایا اتنی اہمیت ہے اور اتنی واضح اور اتنی سریح حدیث موجود ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم سلمت وسیم کثیرا کی کہ فاتحہ کے بغیر نواز نہیں ہوتی اس لیے بعض کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ اس طرف تشریف لے گئے کہ فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی لیکن بعض عمر یہ فرماتی ہیں کہ اگر قرآن پاک پڑھ لے اگر قرآن پاک پڑھ لے فاتحہ نہیں پڑھی مثلا لیکن کہیں سے قرآن پڑھ لیا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے اس لیے انہوں نے کہا قرآن میں خود موجود ہے فکر او مات یس القرآن کہ قرآن فرماتا ہے کہ نماز میں جو کچھ تمہیں قرآن سے آتا ہے پڑھ لے تو اگر ہم نے کچھ پڑھ لیا تو وہ ہمارے کا مقام ہو جائے ہاں یہ مسئلہ الگ ہے فاتحہ کا یہ مطلق بات سے یاد رکھو یہ باسی متلقن یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ بھی فاتحہ امام کے پیچھے ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے یہ علیحدہ مسئلہ ہے اس مسئلے کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں وہ تو یہ تھا کہ قرآن کے بغیر اگر فاتحہ کے بغیر ہم قرآن کہیں سے پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی تو بعض احمد فرماتے ہو جائے گی اور بعض احمد فرماتے نہ بالکل نہیں ہوگی جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھیں اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے علیحدہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمجھیں اس مسئلے کے بارے میں امام شاپی رعمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی حدیث مبارک ہے کہ لا صلاح الا اللہ ب کتاب تو چاہے مقتدی ہے امام ہے اکیلا ہے جماعت ہے جہری ہے سرری ہے کوئی نماز ہے سب کو فاتحہ پڑھنی ہو اس لیے امام شبی رحمت اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ یہ ہے وہ اسی آیت وہ اسی حدیث سے مبارک کو سامنے رکھتے ہیں کہ جب ادور نے فرما دیا کہ لا صلاء الا فاطح عتل کتاب کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو نکاح بس نماز کوئی ہو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی نماز فجر کی نماز زہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز جماعت والی نماز یا اکیلے والی نماز عام لفظ ہے امام شبی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال مبارک جو ہے وہ یہ امام احمد ابن حنبل الرحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر تو نماز ہے جاری یعنی فجر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے یعنی جس میں امام جار سے زور سے فاتحہ بھی پڑتا ہے اور سورت بھی پڑتا ہے وہ فرماتے ہیں اس میں تو مقتدی نہ پڑھے کیونکہ امام پڑھ رہا ہے اور مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ سنتا رہے مقتدی کے ذمہ میں سننا ہے مقتدی کے ذمہ میں پڑھنا نہیں وہ فرماتے ہیں البتہ زوہر ہے یا اثر ہے یعنی سرری نوازیں ہیں جس میں مقتدی امام کی قرعت سن نہیں سکتا ہے وہ فرماتے اس کے اندر مقتدی بھی پڑھے یا وہ فرماتی ہیں کہ یوں سمجھو کہ اگر فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں امام سے مقتدی اتنی دور ہے کہ مقتدی کی قرآت امام کی قرعت مقتدی نہیں سن رہا یعنی امام جو پڑھ رہا ہے وہ مختدی نہیں سن رہا دور ہے وہ فرماتے ہیں اگر نہ سن رہا ہو تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے فاتحہ لیکن اگر امام کی آواز پہنچ رہی ہے اور امام کا پڑھنا سن رہا ہے تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے اور امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک اور آپ کی تحقیق مبارک جو ہے وہ یہ ہے امام ابو حنیفہ اور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر امام ہے تو فاتحہ تو پڑے گا اگر منفرد ہے یعنی اکیلے نماز پڑھا ہے پھر بھی فاتحہ پڑھے گا اب مسئلہ صرف جھگڑا ہے مقتدی میں باقی کسی نماز میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں سب کے نزدیک امام فاتحہ پڑھتا ہے اکیلا آدمی ہو تب بھی فاتحہ پڑتا ہے اختلاب کی صورت کب ہے کہ جب امام ہے اور مقتدی پیچھے کڑا ہے تو اب مختی کیا کرے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے پڑھنے کے قائم مقام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں آ گیا اضافی القرآن اللہ تو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم سنو بھی اور چپ بھی رہو تمہارے ذمے دو کام ہیں ایک ہے اجتماع سننا اور ایک ہے چپ رہنا اگر تم چپ رہو گے اور سنو گے تو اللہ کی رحمت میں آؤ گے تو اب اللہ کی رحمت مشروط ہے اور یہ کہتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مشروط ہو تو اضافات تو شرط و فاتل مشروط جب مشروط چلا جائے گا تو شرط نہیں پوری ہوگی تو مشروط خود بخود نہیں پورا ہوگا مثلاً آپ شرط کرتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس آئے تو میں تمہارا احترام کروں گا لیکن جب تم آؤ گے تم نہیں آئے تو میرے دن میں بھی احترام نہیں ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ استماع اور انصات پہلے شرط ہے کہ سنو بھی اور چپو بھی کرو پھر تم پر اللہ کی رحمت آئے گی تو اللہ کی رحمت میں تم تب شامل ہوگے گے جب تم سنو بھی اور تم چپ بھی کرو اس لیے اب وہ فرماتی ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتی ہے کہ سارے ذخیرہ حدیث کو تلاش کریں یعنی تمام کو حدیث جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سیاسکتا ہے اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ان کا کتاب سلاد کھولو یعنی ان کے نماز کا باب جو ہے اس کو تلاش کرو ایک مقام ہے فاتحہ کی فضیلت کا کہ فاتحہ کی فضیلت بڑی آئی ہے شان بڑی آئی ہے اور ایک مقام ہے منفرد اکیلے نماز پڑھنے کے بارے میں اور ایک مقام ہے بحثیت امام کے نماز پڑھنے کے بارے میں اور ایک جگہ ہے جہاں حضور نے مقتدی کو نماز سکھلائی ہے یعنی ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے پاک پیغمبر نے متلقن نماز سکھلائی کہ تم نماز کیسے پڑھو اور ایک جگہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز سکھلائی ہے کہ جب تم مقتدی بنو امام کے پیچھے تو کیسے پڑھو امام کا وظیفہ کیا ہے اور مقتدی کا وظیفہ کیا ہے تو مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اب حضور نماز سکھلا رہے ہیں اب دیکھو نا جی لاسلا الا بفاتحت الخط کہ نماز فاتح کے بغیر نہیں ہوتی یہ تو کھلی بات ہے مطلق بات ہے اس میں کوئی مقتدی کا لفظ نہیں ہے اور نہ کوئی امام کا اس میں لفظ ہے تو تو مطلق بات ہے اسی طریقے سے اب جناب حدیث مبارک آئی پہلے تو قرآن آ گیا کہ اگر جا رہے تو تم چپ کر کے سنو بھی اور چپ بھی کرو اچھا بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے جمعہ کے خطبے کے بارے میں یہ قرآن کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے معنی یہ ہے کہ جب خطبہ پڑا جائے تو تم چپ بھی رہو اور خطبے کو سنو بھی تو لیکن بحقی رحمت اللہ علیہ نے اور زرکانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں اور ویسے بھی یہ سوچو کہ اگر خطبے کے وقت میں بھی چپ رہنا ضروری ہے اور سننا ضروری ہے کیوں کہ اس میں بھی اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث کا بیان ہوتا ہے تو جب خطبے کے لیے چپ کرنا اور سننا ضروری ہو تو قرآن کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہو گیا اگر ہم سمجھیں کہ خطبے کے لیے بھی ہمیں چپ رہنا ہے کہ جب امام خطبہ پڑا رہا ہے ہم چپ رہے ہیں تو جب امام خود قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر ہم کیا کریں تو اس لیے امام صاحب نے فرمایا ایک تو اللہ کے قرآن کی یہ آئے اور دوسرا ایک حدیث سے مبارک میں آ گیا کہ من کان لہو امام انفقرا ات امام لہو کرا ات ال کہ جس آدمی کا امام کما کال جس آدمی کا امام ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے یہ بھی حدیث مبارک آ گئی اچھا اسی طرح حضور نے اب جناب ہمیں نماز سکھلائی پر میں ازا قبر جب امام اللہ اکبر کہے تو تم کیا کہو اب یہاں امام کا وظیفہ بھی بتلا رہے ہیں اور مقتدی کا وظیفہ بھی حضور اب دونوں کو نماز سکھلا رہے ہیں امام کو بھی اور مقتدی بھی ازا قبر جب امام تکبیر کہے تو تم کیا کہو بھی اللہ اکبر کہو اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ادا رکھا جب رکھو کرے تم کیا کرو اور جب وہ سجدہ کرے تم کیا کرو سجدا کرو اب امام کے بھی فرائض بترا رہے ہیں اور مکتا کالا اف انستو اور جب وہ پڑھے تم کیا کرو تو اب مختی کو کیا سمجھایا مقتدی کو یہ بھی فرمایا جب وہ پڑھے تم بھی پڑھو جیسے کہا تھا نا جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکھو کرے تم بھی رکھو کرو جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ پڑھے تم بھی پڑھا کرو یہ تو نہیں پتا فرمائے ادا کارا آج اب امام پڑھے تو تم چپ کرو اچھا اب اس میں بھی بات آ سکتی تھی کہ جی پتہ نہیں امام پڑھے پتہ ہے سورت پڑھے فاتحہ کی بات تو نہیں ہے وہ بھی حضور نے باتیں فرماری ادا کال اخبو بھی اب امام کہ مغدوب علیہم ہم تو تم کیا کہو تو آپ کے اتنی بڑی وضاحت کے بعد بھی کوئی شبو رہ گیا کہ امام کے ذمہ کیا تھا غیر علیہم علیہ یہ فاتیا پڑھنا کس کے ذمہ تھا اور ہمارے ذمہ کیا بچا آمین کہنا ہے ورنہ حضور فرماتے ہیں نا جب وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین تم بھی پڑھو الحمدللہ رب العالمین جب وہ پڑھے الرحمٰن الرحیم تم بھی پڑھو الرحمان الرحیم سورت میں آتی الحمد سے شروع ہوتی ہے غیر المقوب علیہم ولدوالین سے شروع نہیں ہوتی تو غیر المغضوب علیہم علین تو ختم ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولین اب جب اب تمام مقتدیوں کا وظیفہ کیا ہے وہ کہیں آمین اب ہمارے نہیں صرف آمین کہنا ہوا تو اب امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضور نے مقتدی کو خود سمجھا دیا ہے تو حضور کی بات کا سمجھانا ہماری سمجھ سے زیادہ اعلی اور زیادہ بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کام ہی تقسیم کر دیے کہ امام کا کام یہ ہے اور مقتدی کا کام یہ ہے اور جس جن حدیثوں میں مقتدی کا ذکر ہے وہاں پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ چپ رہنے کا حکم ہے اور جن حدیثوں میں پڑھنے کا ہے وہاں مختدی کا ذکر ہی نہیں ہے تو اب جناب اندازہ فرمائیں کہ امام صاحب نے قرآن کی آیت پر بھی عمل کیا ہزا قریل قرآن اول انگم تو رحم کے جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو اس آیت پہ بھی عمل ہو گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی امام صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے اکیلا ہے تو فاتحہ پڑھے امام ہے تو فاتحہ پڑھے اب اگر مختری ہے امام نے تو فاتحہ پڑھی ہے نماز تو فاتحہ کے بغیر نہیں ہے نا نماز میں تو فاتحہ موجود ہے نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہاں اگر امام بھی فاتحہ نہ پڑھتا تو پھر نماز نہ ہوتی کہ نماز بغیر فاتحہ کی تھی لیکن نماز بھی اب امام نے فاتحہ پڑھ لی تو گویا نماز میں فاتحہ آ گئی تو لہذا نماز بغیر فاتحہ کے نہ رہی اور پھر اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا جس کا امام ہو وہ کت کرے مقتدی کی گراج جو ہے وہی امام کی گراط مقتدی کے لیے کافی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو اس لیے امام وہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزی یہ حکم ہے کہ مقتدی کے ذمہ یہ ہے کہ مقتدی خاموش رہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ آخر امام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام ضامن ہے تو ضامن امام کس بات کا ہے اگر اللہ اکبر اس نے کہا ہم نے بھی کہا سنا اس نے پڑھی ہم نے بھی پڑھی رقو اس نے کیا ہم نے بھی کیا سجود اس نے بھی کیا ہم نے بھی کیا اتحیات اس نے بھی پڑی ہم نے بھی پڑی سلام اس نے بھی پھیرا ہم نے بھی پھیرا تو امام نے آخر ہمارا بوجھ کون سا اٹھایا کس چیز کا قائم مقام بنا امام باقی تو سارے کام وہ بھی کر رہا ہے اور سارے کام ہم بھی کر رہے ہیں تو یہی ایک چیز تو ہے کہ امام جو کراس کر رہا ہے وہ ہمارے بدلے میں راد بن رہی ہے اور اسی طرح امام صاحب فنواتی ہیں کہ ویسے بھی تم دیکھ لو تمام قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر کہ اگر ایک امام ہے اور پیچھے حرم کا بیس لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اچھا امام سے غلطی ہو گئی اور امام کو سجدہ صاف کرنا پڑا تو امام غلطی پر جب سجدہ صاف کرے گا تو مقتدی سجدہ صاف کریں گے یا نہیں کریں گے ہاں جی کیوں غلطی امام نے کی کہ مختی نے کی غلطی امام کرے سجدے ہم بھی کریں کیوں کہ اس کی غلطی ہماری غلطی بن جاتی ہے اجمان صاحب فرما دیں عجیب باتیں یعنی اس کی غلطی کو اپنی غلطی مانتے ہو اس کے قرآن کو اپنا قرآن نہیں بناتے ہو کہ اگر وہ غلطی کریں تو وہ تو تمہاری غلطی ہو جائے اچھا اس کی نماز ٹوٹ جائے تمہاری نماز ہے تو اس کا نماز ٹوٹ جائے تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی وضو تو اس کا ٹوٹ گیا امام کا ہمارا کیا گناہ ہے امام کا وضو ٹوٹ گیا اس نے نماز توڑ دی اب اس نے جو نماز توڑ دی ہمارا تو وضو نہیں ٹوٹا ہم نے کون سی خطا کی ہے کہ ہمارا نماز بھی ٹوٹ جائے تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کی غلطی ہو تو تمہاری غلطی بن جائے اور اس کے لیے اگر وہ ساب میں آئے تو تمہارا ساؤ بن جائے تو اگر وہ اللہ کا قرآن پڑھے تو وہ تمہاری طرف سے پڑھنا نہیں ہو جائے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فاتح ہے کیا سوال ہے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر سوال کریں تو فرماتی ہے کہ جب سوال کرنا ہو اور سوال بھی اجتماعی کرنا ہو تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بولے گا باقی خاموش کھڑے رہیں گے تو جو وفد کا سربراہ بولے گا وہ سارے وفد کا سوال سمجھا جائے گا یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ کی دربار میں بیس آدمیوں کو وفد جائے اور بیس کے بیس شروع کر دیں سارے کہنا شروع کر دیں گے جی یہ کام ہے جی یہ کام ہے جی وہ کہ ایک بات بات کریں تو اگر دنیا کے بادشاہوں کے کچھ آداب ہیں تو جب آپ ملک الملاک کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ایک درخواست پیش کرے گا اور ہم سب آمین کہہ کر اس کے رکوع کے مطابق رکوع کر کے اس کے سجود کے مطابق سجود کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یا اللہ جس کو ہم نے امام بنایا ہے جو یہ درخواست کرے ہماری بھی سب یہی دعا ہے ہمارا بھی سب یہی مقصد ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے پھر خلفائے راشدین کے عمل میں آپ دیکھیں اور اسی طریقے سے سیدنا ابی بکر سید دینا ابر دینا علی سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اجتنا صحابہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے جدید القدر صاحبہ ان سب نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ اگر امام ہے تو اور پھر امام کا پڑنا جو ہے وہ مختلی کے لیے کافی ہے لیکن اتنے دلائل کے باوجود یاد رکھیں ہم تمام عیمہ کو برحق سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کیونکہ ان کا مقصد بھی ایک علم کی تحقیق تھا ان کا مقصد بھی حضور پاک کے فرمان پہ پہنچنا تھا ان کا مقصد بھی حضور پاک کی اتباع کرنی تھی باقی اگر کہیں بہم میں اختلاف ہو گیا کہیں سمجھنے میں اختلاف ہو گیا کہیں اور اختلاف آ گیا تدبر دپر میں آ فرق آ گیا تو ان میں کوئی ان کی بدلیتی نہیں تھی بلکہ وہ تمام کے تمام متبے تھے سنت محمد مصطفیٰ کے اللہ تبارک تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرمان ہوتا ہے اس کے سمجھنے والے دو آدمی ہیں ہر آدمی اپنی فارم کے مطابق سمجھ لیتا ہے جیسے کہ میرے آکھانے خاطب المبیا حبیب کے بریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی و صحابی کثیر کسی اللہ کے کروڑوں سلاۃ و سلام ہوں میرے بدنی پاک کی ذات پہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا فرمایا کہ اللہۃلاۃ السوی اللہ اللہ بنی قریضہ اوکما کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تمام میری جماعت فوج کی جو مجاہد تھے حکم دیا کہ اسر کی نماز نہ پڑو مگر بنی قریضہ میں بنی قریدا یہودیوں کی بستی تھی حضور نے فرمایا کہ جلدی اثر کو پہنچو اور ان کا محاصلہ کر لو میں لے لو ان کو صحابہ کی جماعت دوڑ پڑی ابھی راستے میں تھے مدینے باغ سے نکلے بنی قریدا میں نہیں پہنچے اصل کا وقت آ گیا تو باد صاحب نے کہا ابھی جلدی جلدی نماز پڑھ لو اور چلے صحابہ نے کہا حضور نے فرمایا کہ نہیں اسر کی نماز پڑھو بنی قرضہ میں ہم تو جب تک بنی قریدا میں نہیں پہنچیں گے نماز نہیں پڑھیں گے حضور کا حکم ہے کہ اسر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے بنو قریدا میں تو ان صاحبہ نے کہا اللہ کے بندے منشیا حکم یہ تھا کہ جلدی کرو دیر نہ کرو یہ منش حکم نہیں تھا کہ راستے میں نماز کا وقت ہے نماز ہی چھوڑ دو یا اگر ہمیں پہنچے پہنچے اکثر کا نماز کا وقت چلا جائے تو ہم نماز چھوڑ دیں اللہ نے قرآن میں نماز کے اوقات معین کر دیے ہیں نماز کے اوقات تو تبدیل نہیں ہوں گے حضور کے فرمان کا منشا یہ تھا کہ جلدی پہنچو یہ نہیں تھا کہ راستے میں کسی کو پیاس رکھے تو پانی بھی نہ پیئے یا راستے میں اگر کوئی بات نہیں تھا تو آدش صحابہ نے تو راستے میں نماز پڑھ لی اور بنی قرعدہ پہنچ گئے اور آدل صحابہ نے نماز بھی بنی قریدا میں جا کے پڑھی راستے میں نماز نہیں پڑھی جب حضور کے سامنے آئے تو نے کہا حضور ہمارا تو درمیان میں اختلاف ہو گیا ہم نے کہا کہ ہم تو بنی قریدا میں بھی جائیں گے تو پھر پڑھیں گے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نماز کا وقت آ ہے مقصد ہے نماز پڑھو جہاں پڑھو لیکن جلدی پہنچو حضور نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا کیونکہ مقصد تم دونوں کا اکتبا تھا اگر انہوں نے نماز پڑھی اور بنی قریدا میں پہنچ گئے تب بھی میرے حکم کی تعمیر ہو گئی اور تم لوگوں نے ظاہری حکم پہ عمل کر کے نمازی وہیں جا کے پڑھی اور وقت بھی موجود تھا الحمدللہ تم نے بھی ٹھیک کر لیا اب حالانکہ سمجھا دونوں نے اپنے اپنا لیکن چونکہ دونوں کی نیت کی کے پر تھی اور دونوں کی نیت اتباع محمد مصطفیٰ تھی تو حضور نے دونوں کو فیصلہ فرما دیا کہ تم دونوں سچے ہو اسی طرح دیکھیں اصاب بدر کے معاملے میں حضرت ابھی نے کہا حضور مہربانی کریں آپ کے رشتے دار ہیں چلو کافر ہیں مشرق ہیں دشمن ہیں کچھ ہیں ہے تو سردار ہے تو قریشی اور ہاشمی ہے تو میرے آقا آپ کے چچے کی اولاد اگر آپ ان پہ احسان کر دیں گے مہربانی کر دیں گے تو احسان کا بدلہ ہے خاندانی لوگ ہیں احسان کا بدلہ ضرور دیں گے ان کے دلوں میں اسلام کی موڑ لگ جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نس حضور نے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے اس نے کہا حضور میری رائے تو یہی ہے کہ تلوار منگوائے حضرت علی کو پکڑائے کہ اپنے چاچے کے بیٹوں کی گردن پہ رکھے آپ اپنے چاچے کے بیٹے کی گردن پہ رکھے اور مجھے حکم دے میں اپنے کی گردن پہ رکھتا ہوں جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کہ رشتہ داری کا کیا مسئلہ مطلب؟ تھا جب انہوں نے حضور آپ کی نبوت کو ہی نہیں مانا اللہ کی توحید کو نہیں مانا کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان کا فیصلہ تلوار سے کریں حضور آج اللہ نے دشمن باندھ کے ہمیں دیا ہوا ہے آج ہی اس کی جڑ کاٹ ڈالیں تاکہ درخت ہی اکھڑ جائے پھل لگنے کی ضرورت ہی نہ رہے ورنہ اس میں جب بھی پھل لگے گا کڑوا ہی لگے گا حضور صلی اللہ علیہ ومر عمر ماشاءاللہ تم بڑے سخت آدمی ہو اب حضرت عمر کی رائے قتل کی ہے حضرت ابو بکر کی رائے چھوڑ دینے کی ہے دونوں کی رائے میں اختلاف ہے لیکن دونوں حضور کے فرما بردار ہیں یا نعوذ باللہ نافرمان ہیں ہے اسی سے اندازہ کیا کریں کہ جی ایک امام یوں کہتا ہے یا ایک امام یہ ہمارا جہل ہوتا ہے کہ ہم ان عما کے علم کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہم نے دو کتابیں پڑھ لی اور جناب جیسے وہ مسل مشہور ہے کہ کسی چوہے کو مل گئی تھی ہندی کی ایک گاٹھ اور وہ حکیم بن کے علاج شروع کر دیا تو ہم نے اگر دو کتابیں پڑھ لی تو ہم مولوی بن کے دوڑ پڑے تو یہ ہماری کم اکلی ہوگی اللہ تبارک وہ تعالیٰ نے جی میں علم تھا فرمایا جنہیں مقامی امامت عطا فرمایا جنہیں تفقوں کے عطا فرمایا اور پھر ان کا زمانہ اقرب زمانہ ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وایہ و صحابیہ کسیرن کثیرہ کا ان تمام کا مقصد کیا تھا اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کہیں ان کے فہم میں اختلاف ہو گیا کہیں کہیں ان کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا کہیں کہیں ان میں یعنی فض الفاظ کی تحقیق میں اختلاف ہو گیا تو ان کے اختلاف کو ہم بدلیتی پہ محمول نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ المتحد یختی و یوسیف کہ ہر متحد غلطی بھی کرتا ہے اور ثواب کو بھی پہنچتا ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر مجتحد غلطی بھی کرے تو اللہ اس کو اجر دیتے ہیں اور اگر وہ ثواب کو پہنچ جائے تو اللہ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں تو جمی اما قراب جمی اما محدثین اور جمی فقہا جمی اما قرآ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نادل فرما دے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی پر یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کے بارے میں کبھی زبان پہ بھی برا لفظ نہ آئے اور دل میں کبھی پورا خیال نہ آئے کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا بلدین المبین ولم و بینا بے گئی بھی مدت بہتانم و اسمم وبینا کہ جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ایزا پہنچاتے ہیں اب ایزا کیسے پہنچائیں گے وہ تو مر گئے پہنچانے کا معنی یہی ہے کہ ان کے خلاف گندی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف رقیق الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف ن جملے کہتے ہیں تو فرمایا کہ وہ بہتان باندھ رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کے لیے وہ تیار ہو جائیں اور اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کسی بندے پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاک بازوں کے گلا اور غیبت میں لگ جاتا جب کوئی آدمی کسی اللہ والے کی کسی بہت بڑے محدث کی یا عالم کی غیبت میں لگا ہوا سمجھو کہ اللہ ناراض ہے اس کو اس نے اپنے پاکوں کے خلاف لگا دیا اور جو اس کے پاکوں کے خلاف لگ جائے اس سے اللہ پھر خود جنگ فرماتے ہیں اور جس سے اللہ جنگ فرماتے ہوں پھر اس کی کامیابی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے ہمیشہ تمام علماء کا احترام تمام اعلما کا اکرام تمام ائما کی تعظیم کریں ہاں اگر اس لیے علما نے فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے منہ سے ایک ایسا کلبہ نکل گیا کہ اس کے اندر نڑنوے احتمال ہے کفر کا نڑنوے احتمال ہے کفر کا ایک اہتمال ہے اسلام کا یعنی اس نے بات ایسی کی ہے کہ نڑنوے پرسینٹ تو کفر معلوم ہوتا ہے لیکن ایک پرسنٹ کچھ بات لگتی ہے کہ شاید یہ مراد ہو تو اسلام بھی ہو سکتا ہے تو نکاس کو کافر نہ کہو کیا پتہ کہنے والے کا یہی ایک پرسنٹ مراد ہو اور وہ ننانوے پرسنٹ اس کے دماغ میں بھی نہ ہو یہ تم اپنی طرف سے سوچ رہے ہو تو اسلام نے کتنی بڑی احتیاط کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی کال پڑے یا کسی کی کوئی بات پڑے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کہیں اللہ رحمت اللہ اللہ دوبارک و تعالیٰ اس میں رحمت فرمائے بہرحال مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے لیکن اللہ دبارہ و تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تجاوز فرمائے اللہ دبارہ و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے ہم ان کے بارے میں نہ کہیں مگر کل حق کہیں کل خیر کہیں اور کل رحمت کہیں تو بہرحال فاتحہ جو ہے اتنی بڑی عظیم صورت ہے اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فاتحہ مبارک جو ہے اس کے کئی نام ہیں کیونکہ یہ کہتا ہے نام جتنے زیادہ ہوں اتنی عظمت زیادہ ہوتی ہے اب دیکھیں اللہ کے کتنے نام ہیں ماشاءاللہ اللہ نام تو صحیح حدیث میں ہیں نا اس سے بعض علماء نے لکھا ہے ایک ہزار نام ہیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ تین ہزار نام ہیں حتیٰ کہ ابن کث احمد اللہ علیہ نے انہوں نے بھی ایک بڑی کتاب لکھی ہے بڑی اچھی السنافی اسماء اللہ الحسن یعنی اللہ کے ناموں کو جمع فرمایا ہے کیونکہ ابن کثیر احمد اللہ علیہ بھی بڑا عظیم آدمی تھا نجی محدث بھی تھا مفسر بھی تھا فقیر بھی تھا مورخ بھی تھا ماشاءاللہ اللہ اللہ نے تمام علوم کا مجموعہ بنایا تھا رحمت اللہ علیہ اور اللہ نے ان کے اخلاص کو کیسے قبولیت بخشی ہے کہ کسی مدرسے میں چلے جائیں مدرسہ ہمبلیوں کا ہو تب بھی اپنے کثیر پڑی جا رہی ہے مدرسہ مالکیوں کا ہو تب بھی اپنے کثیر پڑی جا رہی ہے مدرسہ ہنفیوں کا ہو تب بھی اپنے کثیر پڑی جا رہی ہے اور شادیوں کا ہو تو ہے ہی شابی وہ ہے امام شابی رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر یعنی ہر مسلک کے علماء اپنے اپنے مدارس میں اس تفصیل کو ترجیح دیتے ہیں یہ قبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی کتاب کو مقبول کر دیں اس کی مرضی ہے اللہ تبارک ان کے اخلاص کا نتیجہ اب دیکھیں نا بخاری شریف کتنی مقبول ہے کسی دنیا کے سے میں چلے جائیں بخاری شریف موجود یعنی ایک عام جائل آدمی بھی ہو نا جس کو بخار اور بخاری کا بھی پتہ نہ ہو وہ بھی بات کرو کیا کہ جی بخاری شریف میں ہے یعنی اتنا اللہ نے اس کو عظمت بخشی ہے اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نادر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب مبارک کو اتنا مقبول فرما دیا کہ عام آدمی بھی جانتا ہے اچھا جی یہ بخاری شریف میں ہے اچھا اس بےچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا حالانکہ بخاری شریف کیا ہے اس غریب کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بخاری شریف کتاب کا نام بھی بخاری شریف ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کو یعنی عام آدمی سے پوچھے گا جی کون سی کتاب رہی جی؟ بخاری شریف بھائی نام کیا ہے اس کا تو نام ان کو نہیں آتا بس بخاری شریف تو اس کے اداو بےچارے نام بھی نہیں جانتے لیکن اللہ نے ایسا مقبول فرما دیا یعنی آدمی حیرت ہوتی ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ تبارک تعالی جن کی محنتوں کو قبول فرما لیں اصل بات یہ ہوتی ہے میرے عزیز کے اخلاق کی بات جیسے شاہ بلی اللہ محدث سہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان کے فرزند پیدا فرمائے شاہ رفیع الدین اور شاہ ابد القادر رحمت اللہ علیہ اور دونوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا اچھا تمہاری ہماری طرح ترجمہ نہیں لکھا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال میں قرآن کا ترجمہ لکھا اور چالیس سال مسجد سے باہر نہیں گئے چالیس سال مسجد میں گویا بہت ہو گئے مسجد کے اندر رہے اور چالیس سال میں ترجمہ ختم کیا پھر مسجد سے باہر گئے تو اتنے اجلاس سے اتنی پاک بازی سے جس بندے نے اللہ کے قرآن کا ترجمہ لکھا ہو تو پھر اللہ کے ہاں مقبول تو ہونا ہے لیکن وہ پرانے زمانے کی اردو ہے اور اس زمانے میں اردو بڑی سخت مشکل اردو بولی جاتی تھی تو اس لیے بعد میں پھر علماء نے اس کے ترجمے کو کچھ سال بنانے کی کوشش کی یہ اللہ کی شان ہے اللہ جس کو نوازتے ہیں شاہ اللہ محدث دہلوی کے خاندان میں جو بھی اولاد آتی گئی یعنی ایک سے ایک بڑھ کے آتا گیا اور پہلے کو بھلاتا چلا گیا ایک سے ایک بڑھ کے عالم پیدا ہوا محدث پیدا ہوا مفسر پیدا ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت ہوتی ہے اللہ جسے عطا فرباد اسی طرح آپ دیکھ رہے شیخ الند کا ترجمہ ہے جو انہوں نے مالدہ کے قید خانے میں بیٹھ کے لکھا تھا حالانکہ اس وقت کون سی ان کے بعد مراجے ہوں گے کون سی ان کے سامنے کتابیں ہوں گی کون سی انہوں نے جناب ساری کتابوں کو سامنے رکھا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ آج بھی بڑے بڑے علماء جب کسی ترجمے میں الٹ جائے تو پھر وہی ترجمہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اسی کے جی اندر مسئلہ موجود ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ علم رکھتا ہو اور سمجھ بھی رکھتا ہو اور اسے مانا سمجھنے کا بھی اللہ نے علم اتا فرمایا اگر وہ مفول میں فرق ہی نہ کر سکے فائل اور مفعول میں ترجمہ کیا سمجھے گا غریب معلوم اور مجہول میں ہی فرق نہ کر سکے یا مفول لہ مفول بیہی مفول مہو بفول میں فرق نہ کر سکے تو اسے ترجمے کی چاشنی اور لذت کا پتہ نہیں لگ سکتا لذت کا پتہ اس کو لگتا ہے کہ لغت عربیہ کے علوم سے بھی ماہر ہو اور پورے پرانے پاک کا ذخیرہ بھی دماغوں میں ہو اور احادیث مبارک پر بھی نظر ہو اقوال صحابہ پر بھی نظر ہو تھر ترجمہ دیکھے پر سمجھ آتا ہے کہ اس نے کیا ترجمہ کیا اور اس نے کیا ترجمہ کیا اسی لیے بڑے بڑے علماء ترجمہ کیا اور بعض وہ ترجیح ایسے بھی پیدا ہوئے جن سے غلطیاں ہوئی جن سے خطائیں ہوئی اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور اب تو ہماری تو بد قسمتی ہے ہم تو ایک ایسے دور میں آ گئے میں اگلے دن بیٹھے ہوئے اخبار میں پڑھ رہا تھا وہ ایک کوئی گانے والا ہے کوئی سنگر قسم کا کوئی آدمی ہے بھٹی بدنی نیت حسین کیا نام ہے اس کا میرے خیال میں ہوگا بھی ملنگ ہی ہوگا نام ایسا لگتا ہے انداز آئیے اور کہا میں بھی قرآن کی تفصیل لکھ رہا ہوں میں نے اللہ عناج اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ اب جب یہ گانے والے اور میرا سی قرآن لکھنے پہ آ جائیں جنہوں نے کبھی نورانی قاعدہ بھی نہ پڑا ہو تو پھر وہ اللہ کا قرآن کی تفسیر لکھیں گے تو پھر اس سے زیادہ اور کیا ماتم ہو سکتا ہے اور ظلم ہو سکتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر سے لکھے گا جو اس کے اگل میں آئے گا تو اس لیے بعض لکھنے والوں سے خطائیں بھی بڑی ہوتی ہیں دعا کریں اللہ ان کو ہدایت اگر وہ لکھ رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے اور اسلام نصیب فرمائے صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور علماء کی صحبت نصیب فرمائے کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے حضور نے فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی کلمہ کہہ دے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے حضور نے فرمایا کہ قرآن کے اندر کوئی آدمی کہہ دے کہ میری رائے میں یہ بات ہے چاہے وہ بات ٹھیک بھی ہو فرمایا پھر بھی جہنم میں ٹھکانا بنا لے کیونکہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے تیری رائے کیا مطلب میری رائے کا کیا مطلب اس میں تو وہ رائے چلے گی جو دے گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی و صحاب ہی و سلّمت وسلیمن اس میں تو ابو بکر یہ جرد نہیں کر سکتا کہ میری رائے فضرتی عمر بھی کہہ سکتے کہ میری رائے وہ یہ کہتے ہیں سمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضور نے یوں پڑھایا مجھے حضور نے یوں سمجھایا حضور نے یوں فرمایا حضور باز نے یہ عمل کر کے دکھلایا تو قرآن ایسی چیز نہیں کہ جس میں تم اپنی رائے چلاتے رہو اپنے فکر چلاتے رہو اپنے فکر کے گھوڑے دوڑاتے رہو قرآن کے اندر تو پابندی ہے اللہ کے قرآن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا احادیث مبارک کی روشنی میں اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا علی والہ صحاب ہی وسلم و تسیم القص کیونکہ جب آپ اپنے عقل کی روشنی میں آئیں گے تو پھر ٹھوکریں کھائیں گے جیسے اب دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں نے انکار کر انہوں نے کہا جی قربانی کا کیا فائدہ انہوں نے کہا دیکھو جی اگر حج پہ پندرہ لاکھ آدمی ہے پندرہ لاکھ بکری زبے کی جائے اور ایک بکری کی قیمت ہو تین سو ریال تو پندرہ لاکھ کی کتنے پیسے بن جائیں گے انہوں نے کہا دیکھو جی کیا بے وقوفی ہے کہ اتنا ارب ہار روپیہ ضائع کر دیا جائے بجائے اس کے فقیروں کو دے دو بجائے اس کے مسکینوں کو دے دو تو یہ قربانی کا مسئلہ وہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں ٹھیک ہے لوگ غریب ہوں گے ان کو گوشت نہیں ملتا ہوگا اب تو ہر آدمی گوشت کھاتا ہے قربانی کرنے کی کیا ضرورت اب اپنی آکل آ گئی اپنی عقل جب آ گئی تو اب قرآن اور حدیث اور جن کے دماغوں میں یہ ہے کہ نا اللہ نے حکم دیا ہے کہ قربان بحریم با بالغل کا با اللہ نے حکم دیا ہے پمن تمتا امن اگر کوئی وہ ہو یا کارن ہو تو اس کو قربانی دینی ہوگی اور نے سنت ابھی کم ابراہیم تمہارے ابے کی سنت ہے اور یاد رکھو ایک چیز ہوتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں نا جی ایک جان کا بدلہ ہے جان کا بدلہ تو ہو گیا لیکن روح جو اللہ نے ہمیں دیے اس کا کوئی بدلہ یعنی انسان کے اندر کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں. ایک جان ہے اور ایک روح ہے روح زیادہ قیمتی ہے یا جان زیادہ قیمتی ہے جان کی سی سد تو آپ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں تو جب آپ قربانی کرتے ہیں وہ روح دار چیز ہے نا گویا تم اپنے روح کی طرف سے ایک قربانی دے رہے ہو تو اللہ تبارک و دا کی اس کے اندر حکمت ہے اب اس کا عوض غیر روح والی چیز تو بن ہی نہیں سکتی پیسے کیسے بنے اس کا عہد اگر پیسوں میں تم رو ڈال دو میں ہم لے لیں گے لیکن اس لیے جن کی دماغ میں قرآن اور حدیث ہوگا وہ کہیں گے بھی نہیں حضور بھی تو پیسوں کا حکم دے دیتے کہ بھی اونٹ دیبے نہ کرو پیسے دے دو خیرات کر دو لیکن فرمائے گئے نہیں اونٹ دیبے کرو اللہ کے نبی کی سنت پوری کرو اور پھر یہ قربانی اے وز ہے حضرت اسما کی قربانی کا تو حضرت اسماعیل کی قربانی کے عبد میں اللہ نے یہ قربان کیا تو ہم جب یہ قربان کرتے ہیں تو گویا ہمارا بھی اعتراف ہوتا ہے اللہ میاں اگر آپ حکم کرتے تو ہم اپنی گردن بھی کٹا دیتے لیکن آپ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم جانور بھی پہ کر رہے ہیں تو یہ تو اس فلسفے کو سمجھنے والی بات ہے اور وہ تب سمجھ آئے گا جب ہم آئیں گے حضرت محمد الرسول اللہ جب ہم آئیں گے اتباع سنت رسول اللہ جب ہم آئیں گے تمسط کتاب اللہ وب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ عقل تو کچھ نہیں عقل تو بے ٹھوکریں کھاتی پھرے گی ہر آدمی پھر اپنے عقل سے فیصلہ کرے گا ایک کہے گا قربانی کی ضرورت نہیں دوسرا کہے گا بھی حج یار گرمیوں میں ہوتا ہے کھانے کی کیا ضرورت ہے اگر عرفات میں جانا ہے تو آج کل موسم ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ہے آج کل عرفات میں چلے جاؤ دوسرا آدمی کہے گا چلو جی ٹھیک ہے عرفات میں آگے پیچھے بھی, بھی ہو لو عرفات ہی جانا ہے نا تو ضروری ہے کہ ہم خام ہوں در حجہ کو جائیں تو پھر اگر آپ عقل سے فیصلے کرتے چلے جائیں گے اچھا اسی طرح ایک آدمی کہے گا کہ دیکھو جی ہماری ایک آدمی کھڑا ہے اس کی ہوا مثر نکل گئی ہوا تو ایک جگہ سے نکلی سارا بزو ہم کیوں کریں عقل نہیں مان. اگر دیکھو جی اب کسور تو ایک چھوٹی سی جگہ کا ہے تو وضو ہم سارا دوبارہ شروع جی عقل میں نہیں آتی بات تو اس لیے وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور کسی دوسرے آدمی کے ذمہ آ جائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے جی عجیب بات ہے انسان کو یہ کون سا اکڑ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بہن پالتا رہے جب جوان ہو جائے تو دوسرے آدمی کو پکڑ دے خود نہیں کہا کیوں نہ کرے یہ کون سا اکڑ ہے کہ اپنی بہن کسی اور کو دے دو اور اس کی بہن تم گھر میں دے آؤ تو جب تم عقل میں آؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے عقل جب باہی کی روشنی میں آئے گا تو پھر فرات مستقیم پہ آئے کہ جب عقل کو ہم تابے کریں گے اللہ کے اور اللہ کے رسول پاک کے کیونکہ اللہ کے رسول سے نہ عقل والا کوئی بڑا ہے نہ کوئی علم والا بڑا ہے یا تو تمہارا عقل حضور کے عقل سے زیادہ ہے تمہارا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے تمہاری فکر حضور کی فکر سے زیادہ ہے تمہارا تقوا اور عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق حضور سے زیادہ ہے اگر نہیں ہے تو پھر جو حضور کا فرمانے اسی کے غلام بن جاؤ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہے قرآن بھی ہمیں اسی وقت سمجھ آئے گا جب ہم قرآن کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے قرآن کو سنتے رسول پاک کی روشنی میں سمجھیں تو اس صورت مبارک کے بھی اللہ نے بڑے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑے نام ہیں ایک نام اس کا ام کتاب بھی ہے ام کہتی ہے ماں تو ماں جیسے اصل ہوتی ہے اولاد کی تو گویا یہ بھی خلاصہ ہے پورے قرآن کا اس کا نام ام الکتاب بھی ہے اسی کا نام فاتحت ال کتاب بھی ہے کیونکہ ہر کتاب کو شروع کیا جاتا ہے اللہ کا قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے اس لیے اس کا نام فاتحت ال کتاب بھی ہے اور اسی طریقے سے سورت الفاتحہ کا نام جو ہے ام القرآن بھی ہے جیسے کہتے ہیں نا ام امر راس او آخری یہ جو, کہا جو ہے جو ام امرا راس ہے تو قرآن کی گویام خدا سا جو ہے اور چوٹی جو ہے وہ اللہ کی قرآن کی صورت فاتحہ ہے تو اس کا نام ام القرآن بھی ہے اور اسی کا نام سبا المسانی بھی ہے کیا معنی؟ مسانی معنی متقر بار بار کیا مطلب کیا جو بار بار نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور سبا سے کیا مراد ہے سات تو اللہ کے قرآن کی فاتحہ کی آیتیں بھی سات ہیں اور خدا کی قدرت ہے کہ جنت کے دروازے بھی ساتھ ہیں اور اللہ کا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو کتنے آزاد سجدہ کرتا ہے سات آزاد سجدہ کرتا ہے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں طواف کے چکر بھی ساتھ ہیں صاف بین المروہ کے چکر بھی ساتھ ہیں جنت کے دروازے بھی ساتھ ہیں اور فاتحہ کی آیتیں بھی ساتھ ہیں لیکن حکمتیں میرا اللہ جانتا ہے میں نے تو ویسے بات کی ہے اس کا شریعت سے یا مسرت سے کوئی تعلق نہیں ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ جس چیز کا قرآن اور حدیث ہمیں حکم نہ دے ہمیں کیا طاقت ہے کہ ہم بات کر سکیں یعنی اس میں کوئی حکمتیں ضرور ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی حکمت حکیم کی وہ آلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ قادر ہیں وہ اگر چاہتے وہ اگر چاہتے تو زیادہ بھی کر سکتے تھے اور کم بھی کر سکتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی کوئی اللہ کی طرف سے حکمتیں ضرور ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے تو اسی طرح اس فاتحہ کا نام سب بھی ہے اور بعض نے فرمائیں مسانی کا معنی متکرر یعنی بار بار کیا معنی انہوں نے کہا نظرت بے مکہ و نظرت بال کہ یہ سورت ایک دفعہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ میرے مدنی پاک پہ مدینے میں نازل ہوئی تو لہذا چونکہ یہ دو دفعہ نازل ہوئی ہے اس لیے اس کو مسانی بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح سورت اس مبارک کے نام میں اور بھی آتا ہے واقعہ بھی ہے کافیہ بھی ہے شفا بھی ہے زندگی باقی ان تو بات باقی